شہید اسلام ڈاٹ شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ دلی لکڑی اعترافی نمبر پانچ آپ فرما دیجیے کون مالک ہے آسمانوں کا زمین کا آپ فرما دی اللہ چادی آگے ہے سمرائے دلائل فتہ خاص بنا لیے تم نے سوائے اللہ کے کار ساتھ جو نج اختیار رکھتے اپنے جانوں کے نف نقصان کا الحل یست علامہ اظہار فرق یہ فرق کو ظاہر کیا جا رہا ہے مومن کافر کا فرق اور توحید اور شر کا فرق اظہار فرق آپ فرما دیجئے برابر ہے اندھا اور دیکھنے والا اندھا کے نیچے کا لکھنا ہے مشرق بصیر مواہد یا برابر ہے اندھیرے اور شرک اندھیرے کس کے لی کفر شرک کے اندھارے اور نور کے نیچے لکھو توحید نور کا ایمان کا راستہ ایک ہے کفر کے راستے بہت ہے اندھیرے ہم جا یہ زجر ہے اس زجر کا خلاصہ یہ ہے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 لیکن یہ تو یقینی بات ہے تو بھی اعتراف کرتے ہو کہ وہ خالق نہیں بن سکتے جب خالق نہیں بن سکتے تو معبود بن سکتے ہیں دیکھو اب غور کرو زاجد امجا للہ شرکا کیا تجویز کیا ہے انہوں نے اللہ کے لیے شریف خالق کوئی شاعین کا خلق ہی انہوں نے پیدا کیا ہے کوئی چیز مثل پیدا کرنے اللہ کے بس مشتبہ ہو گئی ہو خلق ان کے اوپر ان کو پتہ نہ چلتا ہو کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے یا ہمارے شرکاء کی مخلوق ہے ہے بھئی ایسے جب ایسے نہیں تو اعلان کر دو قل لہ خالق کو کل لے شاید فرما دیے اللہ خالق ہے ہر چیز کا اور وہی ایک ہے غالب ہے انضر سما دلی اکری نمبر چھ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 ان کے پاس سونا ہوتا ہے چاندی ہوتی ہے اس کو پگھراتے ہیں پگھراتے وقت بھی جھاگ نکلتی ہے وہ جھاگ جو ہے وہ اصل سونا ہوتا ہے یا کھوٹ ہوتا ہے وہ کھوٹ ہوتا ہے وہ جھاگ ختم ہوگی کھوٹ اور اصل سونا جو ہے وہ رہ جاتا ہے تو یہی اللہ نے مثال دی دونوں جگہ باطل جھاگ کی طرح ہے اور حق کس کی طرح ہے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 منا جا گھر میں چڑھا ہوا تو ایک جھاگ یہ آگیا نا اب دوسرا جھاگ واجو کے دون اور ان چیزوں سے جن کو تپاتے ہیں آگ کے اندر شہید ارے سونا چاندی اور ان چیزوں سے جن کو تپاتے ہیں آگ کے اندر واسطے طلب کرنے زیور کے یا اسباب کے سونے چاندی سے زیور بھی بناتے ہیں اور اسباب بناتے ہیں یا نہیں وہ سونے چاندی کے پیالے پیالے ہو گئے گلاس ہو گئے وہ تو بادشاہ استعمال کرتے ہیں نا زابد و مسلو وہاں بھی جھاگ ہے اسی طرح کزال کا اس طرح بیان کرتے ہیں اللہ تعالی حق کو باطل کی مثال اما زابدو رہی جھاگ تو چلی جاتی ہے ناکارہ ہو کے جوفا کا منن ناکارا ہو کے اور جو چیز نفع دیتی ہے لوگوں کو وہ کون سی چیز نفع دیتی ہے پانی اور کھرا سونا چاندی پر ٹھہر رہتا ہے زمین کے اندر زمین منع دنیا یہ کھری چیزیں ٹھہر رہتے ہیں دنیا کے اندر عرض بانی دنیا اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مثال حق کو باطل کی تو میرے عزیز یہ حق کو بات علقہ تھی مثال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 سوائے اس کے لیے سمجھتے ہیں کون عقل والے مستفیدین اچھا جی اب اہل حق اور اہل باطل درمیان تفاوت آئے گی ہے نا اب ان کے درمیان مکمل علامات اور اوصاف بیان کر رہے ہیں اللہ فون اہل حق کے اوصاف یہ اولول الباق وہی اہل حق ہیں علول الباغ کے اوصاف بھی لکھ سکتے ہو اہل حق کے اوسا بھی لکھتے ہو لیکن رابط کے لحاظ سے وہ اہل حق ٹھیک رہے گا اللہ زین یوفون صفت نمبر ایک کہ وہ ہیں جو پورے کرتے ہیں اللہ کے احاد کو اور نہیں توڑتے پختہ احاط کو والذین اللہ صفت نمبر دو یہ وہ ہیں کہ جوڑتے ہیں اس چیز کو کہ حکم کی اللہ نے کہ جوڑی جائے بھائی اکشو نمبر کتنی جی ڈرتے ہیں اپنے رب سے اور اندیشہ رکھتے ہیں سخت عذاب کا یہ نمبر چار ہے سابارو پانچ اور جنہوں نے صبر کی یا سابارو کا مانا دین پہ مضبوطی سے قائم ہیں واسطے طلب کرنے رضا رہا اپنے کے پانچواں نمبر ہے واقع الصلاح چھ فاق و سات خرچ کیا اس چیز سے کہ رزق دیا ہم ان کو پوشید آزا ہے وہ یاد رہا ہوں نمبر کتنی جی آٹھ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 یعنی باغات ہیں جناتون بدل بنے گا باغات ہیں ہمیشہ کہ داخل ہوں گے اس کے اندر خود بھی اور جو لائق ہیں ان کے باپ دادوں سے بیویوں سے اولاد سے وال ملائکہ تو اور فرشتے داخل ہوں گے ان کے اوپر ہر دروازے سے اور فرشتے کیا کہیں گے یقول سلام اللیک تو عربی سلام ہوگا یا انگریزی ہوگا سلاملاعربی السلام سلامتی ہو تمہارے اوپر بس اس کے صبر کیا تم نے بس اچھا ہے نتیجہ دار آخرت کا یہ کن کے اوصاف تھے جی اہل اکے. کتنی اوصاف تھے جی آٹھ اوصاف تھے اور پھر ان کا انجام تھا اب اہل باطل کے علامات بے وقوفوں کے علامات یہ اہل باطل کے ولدین جان قور نمبارے جو لوگ توڑتے ہیں اللہ کے ہاتھ کو بات پختہ کرنے اس کے کئی پڑھ چکے ہو اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو کہ حکم کیا اللہ نے اس کے جوڑنے کا رشتہ داریوں کو قطع کرتے ہیں مومنین کے ساتھ نہیں بیٹھتے ان سے قطع تعلق کر کے کافروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور فساد کرتے ہیں زمین یہ نمبر کتنی ہے تین. یہی لوگ ہیں انجام لکھڑوں یہی لوگ ہیں ان کے لیے لانت ہے اور ان کے لیے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 اور یہ اکڑ گئے دنیاوی زندگی کے ساتھ حالانکہ نئی دنیاوی زندگی مقابل آخرت کے مگر اسباب حقیر متعل کے نیچے کا لکھنا ہے یہ حقیر اسباب ہے وہ یقول اللہ زین کا نمبر چار بھائی وہ پرانی بات کیا کہتے تھے کہ فرمائشی موضوع ہو کیا مانتے تھے جو ہماری مرضی ہے نا اس قسم کے موضوع دکھاؤ کئی دفعہ پڑ چکے ہو نا کہ فرمائشی موجا حکمت کے مطابق نہیں ہوتا شکوا نمبر چار کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتارا جاتا کی طرف سے مانا ہے جواب شکوا ہے لیکن ہا کے مانا تم اس کے سو کی بےحودہ کرتے ہو کیا کرتے ہو بےودا بے کار فرمائشیں کرتے ہو اسری اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہ کرتا ہے آپ فرما دیجیے بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے کس کو جو بیہودا فرمیشن کرتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرح اس کو جو متوجہ ہوتا ہے منیب آگے منیبین کے اوساف یہ من اناپ ہے منیبین کے اصحاب کیا ہیں اللہ ذین آمن منیبین وہ ہیں جو ایمان دل دل لائے نمبر اور مطمئن ہوتا ہے دل ان کے اللہ کے ذکر سے یہ نمبر کتنی دو اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں اللہ بذکر اللہ خبردار اللہ کی یاد میں ساتھ مطمئن ہوتا ہے دل اللہ ذین آمن انجام منیبین منیبین کے دو اصحاب بیان کیے اب انجام جو لوگ ایمان لائے عمل کی اچھے تو بالحوم خوشحالی ہے واسطے ان کے دنیا میں تو بالحم کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے خوشحالی ہے واسطے ان کے دنیا میں وہ حسن و معاپ اور اچھا نتیجہ ہے آخرت میں کزال کار کا دلیل واحد نمبر ایک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 فریض خاتم الانبیاء حکمت ارسال بھی ہے اور فریض خاتم المبیا تاکہ پڑھیں آپ ان کے اوپر وہ چیز کہ وہی کی ہم نے طرف تیرے اس حال میں کہ وہ نا شاکری کر رہے اللہ کی تو لا کے نیچے کا لکھا تھا فریضہ خاتم الانبیاء نمبر ایک کل ہو ربی بھی یہ فریضہ نمبر دو ہے آپ اعلان فرما دیں کہ وہی اللہ رب ہے میرا نہیں کوئی معبول مگر وہی اس پہ میں نے توکل کیا اور اس کی طرح لوٹ میں ہے میرا قرآن شدت اناد شدت اناد کفاک فرمایا قرآن پاک سچی کتاب ہے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 لیکن اس کے پڑھنے سے مردہ زندہ ہوتے ہیں تو اللہ نے فرمایا یہ اتنے ضدی ہیں کہ قرآن کے ساتھ اگر یہ ظاہر موضے بھی دیکھ رہے تھے پھر بھی قرآن کو نہ مانتے جب تیرا جینا چاہے تو باتیں ہزار ہیں دیکھو حضرت یہ عنوان کیا لکھا ہے میں نے شدت اناد اب مانا کرو ذرا غور سے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 آگے فرمایا بل لله الامر جميعا بلکہ سارے اختیار کس کے پاس ہیں اللہ کے پاس ہیں جس کو چاہے ہدایت دے جس کو چاہے نہ دے اپلم یا اصل ذین امنو تنبیہ مومنی jm.com الا لم یا اس کو لیے کوبانے لم معنی اپ کے نزدیک کیا ہے نا نہ امید ہوئے ایسے نہ لیکن یہ نہیں لم یا کا منہ لم یا لم ایس مقام پہ. یہ لغت ہے حوازن کی کہ حوازن یہی تھے جن کے ساتھ جنگ ہوئی تھی حضور کی کس کے اندر عبادی و حنین کے اندر یہ لم یا اس کا منہ لم یا لم کرتے ہیں حوازن وارے کہ پس نہ جانا ان لوگوں نے جو ایمان لائے کہ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو ہدایت دے دیتا کس کو سب لوگوں کو لیکن اللہ کی حکمت تکوین اسی طرح ہے کہ نہیں ہدایت میں مجتمع ہوتے ولاض اللہ کا فروغ مع دین کا انجام مع دین کا انجام دنیا بھی اور ہمیشہ رہے کہ کافر پہنچتی رہے گی ان کو بس باب ان کے کرتوتوں کے آفت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 اے میرے محبوب استزا کی گیتی ساز رسولوں کے تجھ سے پہلے پام ملائے تو امہال مجرمی پس مہلت دی میں نے کافروں کو پھر گرفت کی پس کیسے تازہ میرا آفامن ہوا کائمن دلی لکلی نمبر آٹھ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی حاضر و ناظر ہیں یا نہیں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 تو اب اس کو عکا لائی اس صحابی کہتا ہے مجھ کو عکا لائی میں نے اس بت کو چاہ کے مارا ٹکڑے ٹکڑے کیا میں نے کہا آن تبول سالب کیا یہ بھی بابود ہے جس کے اوپر کون پیشاب کریں لوگ نہیں جو اپنی حفاظت نہ کریں تمہاری کریں گے حفاظت افمن ہوا قائم دلی لکڑی نمبر کیا پاس وہ ذات جو محافظ ہے اوپر ہر نفس کے وہ کون محافظ ہے اللہ بے ماغ کا سبب ساتھ حوصے کے کسب کرتا ہے اللہ ہماری ذات کا محافظ ہمارے اعمال کا بھی محافظ کا من لہسا کزا کا عبارت معذوف ہے کا من لسا کضا کا یہ مثل اس معبود کے ہے جو ایسے نہیں ہے یہی بت پیر فقیر وجال اللہ شرکا یہ شکوہ ہے اس کے باوجود بھی تجویز کے انہوں نے اللہ کے لیے شرکا کل ہوں آپ فرما دیجئے ان کا نام تو لو وہ جن کو شریک بنا ہے کون ہے نام تو لو ان کا ہم تنو خدا کہتا ہے میرے کوئی شریک نہیں اللہ کا کہتا ہے تو تم خدا کو بتلاتے ہو کہ تیرے شریک ہیں زمین کے اندر اس کا مطلب یہ ہے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 پھر وہ مشرق لوگ فوٹو لیتے ہیں آ کے دکھاتے ہو وہاں بھی ہو دیکھو تم نہیں مانتے دیکھو بابو عثبانی بیٹھا ہے بڑھیا بیٹھیا ہے یہ کشتی تر رہی ہے تو حضرت صاحب نے بیڑا ترا دیا نہ ترا دیا دیکھو نہیں مانتے یہ بغلتا ہے یا نہیں ہے وہ اپنی طرف سے جھوٹے فوٹو بنا انسان اور شیر جا رہے تھے انسان اور شیر انسان کہتا تھا کہ میں بہادر ہوں شیر کہتا تھا کہ میں آگے فوٹو بنا ہوا تھا جس میں انسان نے شعر کو گرایا ہوا تھا اور گردن پہ قابو تھا انسان نے کہا دے وہ فیصلہ ہو گیا شیر نیچے ہے انسان کا ہے اوپر ہے اس کی گردن اس نے ہاتھ جوڑا کہنے لگا اگر ہم فوٹو بنانا جانتے نا تو پھر ہم الٹا فوٹو بناتے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 ان کے لیے عذاب ہوگا دنیا کے اندر بھی وہ مشرقین کے لیے عذاب ہوگا نا پکڑ دھکڑ حضور کی پکڑ میں آئے تھے نا ان کے لیے عذاب ہے دنیاوی زندگی میں اور عذاب اخرت کا زیادہ سخت ہے اور نہ ہوں گے واسطے ان کے اللہ سے کوئی بچانے والے و ماصل و جنت بشارت مومنی کے لیے بشارت ہے فرمایا کیفیت بہشت کی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 ذلحا کے بعد بھی دائم المقدر ہے یہ انجام ہے متقین کا بکبل کافی نندا یہ انجام مشرقین لکھ لو اور انجام کافروں کا آگ ہے بلظین تعین احمد دلیل نقلی الہل کتاب پہلے صداقت قرآن بھی چلی آ رہی ہے نا تو اس سلسلے میں دلیل نقلی ہے اہل کتاب وہ لوگ دی ہمنا کتاب وہ خوش ہوتے ہیں ساتھ اس کتاب کے جو اتاری کی طرف تیرے کیا خوش ہوتے ہیں نے تصدیق کیا نہیں لیکن بعض اہل کتاب وہ ہیں جو قرآن کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں من الزاب اور ان گراہوں سے وہ ہے جو انکار کرتا ہے قرآن کے بعد یہ بعض حصہ ایسے کہ یہود کے سامنے بھوسا علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے آؤ پڑھتے آؤ تو سر ہلائے گا نہیں ٹھیک ٹھیک تو اس کا انکار کیا لیکن جب حضور کے متعلق پڑھو ہاں کمار صلی اللہ رحمت اللہ تو بعض کو مانا بعض کو نہ مانا یہی ہے بھوسا علیہ السلام کے کسی کو مانے گا اور ان گراہوں سے وہ ہے یہ انکار کرتے باز سے کا کل انما مر تو یہ دلیل واحد ہے پہلے دلیل لک لی تھی آپ فرما دیجئے سوائے اس کے حکم کیا گیا ہوں میں یہ کہ عبادت کروں اللہ کی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤں کسی کو یہ توحید لکھو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو مکی مک صورتیں ہیں ان میں کتنے مضامین بار بار آتے ہیں توحید رسالہ صداقت قرآن اور یہ توحید آگئی گئی اے لہ ادو یہ ہے اللہ کی طرح میں دعوت دیتا ہوں میں نبی ہوں وماب اور اس کی طرح لوٹ ہے یہ کیا آ گئی کیا مت وزالِ اللہ ہو یہ کیا آ گئی کر قرآن اور اسی طرح اتارا ہم نے اس قرآن کو یہ حکم عربی زبان میں ہے وارۂ نتباتا تمبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم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 اور کی ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی اور اولاد بھی وما ماکانہ رسول یہ شب و ثانی کا ازالہ شب و دوسرا یہ تھا کہ ہمارے پاس کوئی فرمائشی معجزہ لاؤ کیا لاؤ جی فرمائشی معجزہ تو فرمائیے میرے اختیار میں نہیں ہے اللہ کے اختیار میں ہے نہیں واسطے کسی رسول کے یہ کہ ہے کوئی معوضہ مگر سات حکم اللہ کے فرمائش لے کل آ جلن کتاب یہ تیسرے شبوں کا جواب تیسرا شبہ یہ تھا کہ چلو ہم نہیں مانتے تو ہمارے اوپر کیا ہونا چاہیے عذاب عاد پر میں عذاب کا وقت کیا ہے وہ ہے ہمارے اختیار میں نہیں لیکل آ جلن کتاب واسط ہر میاد کے یا واسطے ہر وعدے کے لکھی ہوئی چیز ہے وہ لکھا ہوا ہے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 پرم ایمان لاؤ تو اللہ کے اختیار میں ہے اللہ سزا کو کیا کر دے گا مٹا دے گا ختم کا اس کے اختیار میں ہے یم اللّہ ماشا مٹا دیتا اللہ جس کو چاہتا ہے اور ثابت رہ جس چاہتا ہے اور اس کے ہاں ہے لوہ مع لاہ معور پہ کنٹرول اللہ کا ہے بایمان اور یا تخفیف دنیہ بھی تخویف دنیاوی ہے اور حضور کو تسلی بھی ہے اور اگر دکھائیں ہم تجھ کو بعض وہ عذاب جس کا وعدہ دیتے ہیں ان کو تو ہم کا رہے ہیں یا فوج کر دیں تجھ کو پھر بھی ہم کیا ہیں کہ رہے ہیں ہم سے بھاگ نہیں سکتے لہٰذا آپ ہم گین نہ ہوں فلاں تحتما قین مال کل بلا تیرے ذمے پہنچانا ہے والاب اور ہمارے ذمے ہے پکڑ دھکا رہ حساب کم نے کیا کرنا ہے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 تو اسلام کی زمین بڑھتی گئی کفر کی زمین کم ہوتی گئی ٹھیک ہے نا مسلمان جو پھیلتے گئے اسلام کی زمین بڑھ رہی ہے کفر کی زمین کم ہو رہی ہے کیا نہیں دیکھتے کہ بے شک آتے ہیں ہم زمین کفر کو, کو اور کم کر رہے ہیں اس کو اس کے اطراف سے اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے نہیں کوئی ہٹانے والا اس کے فیصلے کا اور وہی جلدی حساب لے گا بقد مکر اللہ دیناً قبل .ww فرمایا ہر زمانے میں کافر لوگ تدبیریں کرتے ہیں اسلام کے مٹانے ناکام ختم ہو جاتی ہیں ناکامی تدابیر کپار فرمایا تاکیر تدبیریں کی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے مکرو جمیا تمام تدبیروں کا مالک اللہ ہے جس کو چاہے چلنے دے جس کو نہ چاہے نہ اچھا جی مکر جمیہ تمام تدبیروں کا مالک کو یاروں ماہ وہ جانتا ہے جو کچھ کس پر ہے ہر نفس اور قریب جان لے گے کافر کہ کس کے لیے ہے اچھا انجام دار آخرت کا منع اچھا انجام دار آخرت کا وقول اللہ کا فرو شکوہ نمبر پانچ کہتے ہیں کافر کہ نہیں تو رسول کی رسالت کے بارے میں کل کفاب اللہ شہیدہ جواب شکوہ کافی ہے اللہ گوا میرے اور تمہارے درمیان اور وہ لوگ یہ دلیل لکلی ہے کہ نزدیک ان کے علم ہے کتاب کا وہ کون ہے علماء اہل کتاب منصفین